جاتے ہیں دوسرا مدنی پھول سنیے کہ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق جیسا کہ میں نے عرض کیا یعنی حرکات تنوین حروف مداح کھڑی حرکات اور حروف لیم شامل ہیں اب اس کا تیسرا مدنی پھول یہ ملاحظہ کیجئے کہ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں ہاں کھڑا زبر ہاں الف زبر گا ہاں آب ارشاد فرمائی یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں کھڑی حرکات کھڑی حرکات بھی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مدہ مدہ کا ہے علی میں نے ارادہ کیا کہ تین دن مسلسل فقا کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا پھر پانچ دن پھر سات دن اور پھر پچیس دنوں کا مسلسل فقا رکھا یعنی پچیس دن کے بعد ایک بار کھانا کھاتا اللہ اکبر بیس سال تک یہی طریقہ رہا پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی واپس پستر آیا تو جب تک اللہ تعالی نے چاہا شب بیداری اختیار کی حضرت سیدنا امام احمد علی رحمت الاحد فرماتے ہیں میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ اللہ تسری علی رحمت اللہ البری کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا پرانے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق پاک سیکھنے کے لیے فرض حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت پانے کے سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے مدرہ والسلام اللہ سید فاعوذ المبادہ فا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام وسلام یا رسول اللہ صلاة والا علی کباس ہابکیا ہبیب اللہ سلاۃ السلام علیکم والا بکیا نور اللہ نور میٹھے میٹھے اسٹامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت اپنی کتاب فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں گرود پاک کی فضیلت کے حوالے سے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اللہ از وجل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن عیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار دروش شریف بھیجے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و وعلا علیہ وصحبہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسکانی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر دس کہ جس کے اندر حروف مدہ اور حروف لین اور کھڑی حرکات کے حوالے سے مختلف قواعد مختلف الفاظ کے اندر آئے اور اس اسکامی بھائیوں نے اور یقیناً آپ نے بھی گھر بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے ان قواعد کو دوہرایا ہوگا اور ان الفاظ پر ان قواعد کا اجرا کیا ہوگا کہ کہاں پر حروف مدہ ہوا کہاں حروف لین ہوا اسے یہاں کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا چنانچہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بڑی زبردست دہرائی بھی کی اور اس کے بعد چار سترے اور چار لائنز ہم نے پڑھی تھی جس میں سے ہر ہر لائن کی ہر ہر لفظ کی ہم نے ہجے کی اسے روانی سے پڑھا اور اس کے قواعد پر بھی بات کی آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر لفظ کو ہجے سے پڑھیں گے اسے رواں پڑیں گے اور اس کے قواعد کے متعلق غور کریں گے اب الحمدللہ حرکات کے ساتھ کھڑی حرکات بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اسے کیا کہتے ہیں کھڑی حرکات کہتے ہیں اور اسے کتنے الگ کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الگ لہذا اب آپ نے ان الفاظ کے اندر صرف حروف مدہ اور حروف لین کا فرق بتانا ہے کہ آیا یہاں پہ مداح ہے یا لین ہے اور اسے کھینچ کر پڑیں گے یا کھینچ کر نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اپنے قائدے کھول لیجئے پانچویں لائن سے سبق نمبر دس صفحہ نمبر سولہ سطر نمبر لائن نمبر پانچ سبق نمبر دس صفحہ نمبر سولہ لائن نمبر پانچ سبق نمبر دس صفحہ نمبر سولہ لائن نمبر پانچ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اپنا سبق یہ کھول دیا ہوگا آئیے اس سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم را رحمان ریشرو ریشرو پیش سی پیشو سی پیشو روسو سو لام زیرلی لام زیرلی رسولی رسولی رسول ہاں کھڑا زیر ہی ہاں رسولی ہی رسولی اگلا لفظ را زبر ربر رو سین واو پیشو سین واو پیسو رسول رسو لام زیرلی لسولی زیر رسولی, رسولی ہاں کھڑا زیر ہی رسوری رسوری یہ آپ ارشاد کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر واؤ مدا ہو رہا ہے سبحان اللہ اور ہری ارکات ہو رہی ہے جی جی تو اس کو ایک الگ کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے اچھا یہ بھی ارشاد شرما سے واؤ مدا کس طرح ہو رہا ہے واؤ سے پہلے واؤ ساکن واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدا ہو رہا ہے سوہان لگتا ہے حمزہ زیر حمز لام زب لام زب ہیلئی جی آپ ارشاد فرمائیں یہاں پہ کون سا کہہ رہے ہیں یہاں پر روف لین ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں ساتیم سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر یا لین ہو رہا ہے اس کو بغیر کھینچے بغیر جھکا دیے معروف کریں گے سبحان اللہ آئین زبرا لام یا زبر لئی حاضر زبرلئی یہ لفظ آپ نے ابھی پڑھا جی حضرت آپ ارشاد فرمائی کہ یہاں پر کون سا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے یا لین ہوگا اور اس کو نرمی سے پڑھیں گے سبحان اللہ سواد زبر سو زبرف زبر زبر زبر با دو زبر بند دو علی مدہ کا قاعدہ ماشاء اللہ کیونکہ علیف سے پہلے زبر ہے اس کی وجہ سے کا علی مدا کاڈ ہے میں اور اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے مقدار زب ماں زبر بن من یس آپ ارشاد فرمائیے اچھا یہاں پہ چونکہ کھڑا کھڑی ہرکاتی ہیں اس لیے ہم نے اس کے بارے میں تو سن لیا تھا آئیے اگلا لفظ پڑتا ہیں اس لفظ میں اور اس کے بعد جو لفظ پڑیں گے وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں پھر ان دونوں الفاظ کو انشاءاللہ سکرین پر آپ ایک ساتھ دیکھیں گے اس کے اندر جو ایک جو سمجھیے کہ دونوں الفاظ میں ایک ہی جو بات پائی جاتی ہے یا جس سے کہنے سیملر بات پائی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا اگلا لفظ بھی پڑھ زکاتن ان دونوں لفظوں میں آپ نے یہ دیکھا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 لیکن اسے پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھیے ربر را سین وا پیشو رسو لام دو زیر لین لام رسو لین رسو اس کے ساتھ والا بھی حرف پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ شاء اللہ بھائی بتائیں گے کہ ان دونوں حروف میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے آگے پڑھیے میم ہا زبر ماش میم ہا زبر ویش فوش فو مح فو محفوظ جی حضرت بول اس پڑے گئے رسولن محفوظن مدنی چینل پہ ناظرین بھی ملاحظہ کر رہے ہیں دونوں میں کیا ہو رہا ہے ان دونوں حروف میں واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے سبحان کس okay طرح رسول میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور محفوظ میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے ماشاء اس لیے یہاں واو ساکن کا قاعدہ لگ رہا ہے واو مدہ کا واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے اور اس سے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ماشاء اللہ, اللہ میم زبرما خوف الف زبر کو مکوم پیشمو ہا الٹا پیش ہوں مکوم ہوں جی حضرت آپ اب ارشاد فرمائیں یہاں کیا ہے یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر ہو رہا ہے مدہ الف مداح صبح اللہ اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے سبحان اللہ, اللہ حضر خی حضر خی خو زیر خی خاص تا کھڑا زبرتا ختا میم پیش میم خطام نہیں دیکھیں خاں کیا حروف ہے اور تا کیا پڑنا ہے باریکارییک باری باری اس کے اندر یہ آپ بھی درست سدائی کی کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ دیں خیتام ہا اٹا پیش ماشاءاللہ اب جو آگے دو الفاظ آ رہے ہیں دونوں میں ایک ہی جیسا قاعدہ ہے دونوں الفاظ پڑھا کے انشاءاللہ شاء اللہ اسلامی بھائی بتائیں گے اس میں کون سا قاعدہ ہے پڑھیے لام واؤ زبر لو لام زبر لو ہا دو زرحن ہین ہا دو لو ہن لا واؤ زبر حو ہا واؤ زبر ہام دو زیر لام دو ہاؤ حولن ہاؤ لن لو ہن ہاؤ لن قاعدہ بتائیے دونوں روپ میں واولین کا دورہ ہے ماشاء اللہ لوہین میں واؤ ساگن سے پہلے زبر ہے تو واؤن ہوگا ہاؤلین میں واؤ ساگن سے پہلے زبر ہے تو واؤلین ہوگا اور لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑتے ہیں سبحان اللہ دال یا زیر دی نون دو پیش نون با زبر با با زبر با یا یا بشی را زیرش بش بشیرن رشیر جی ان دونوں الفاظ جو ابھی پڑھے گئے کیا فائدہ ہو رہا ہے ان دونوں الفاظ میں یا مداح کا قاعدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ یا سے پہلے یا ساکن یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مداح ہوگا اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑے گا سہانا لا ہا میم زیر قو می زیر می جی حضرت رشاد شرمائیے کون سا خیال میں واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے سبحان اللہ کھینچیں گے اسے بغیر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے معروف کریں گے سبحان اللہ ہال اللہ ہاں زبر ہا دال یا زبر زبردئی ہدئی نون الف زبرنا ہدئی نا با یا زبر بھائی با یا زبر بھائی نون زبرناف زبرنا نون بہین زبرنا زبرنا زبرنا زبرنا جی ان دونوں الفاظ میں ایک ہی طرح کے دو قائدے ہو رہے ہیں ارشاد فرمائیے ان دونوں الفاظ میں یا لین اور الف الف مدا ہو رہا ہے ماشاء اللہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا لین کو کھینچیں گے لین کو نرمی سے پڑھیں گے اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ماشاء اللہ پریارے ہا زیر ہا ہی دال یا دی دال دا دا دا یا دی دی دی دی دی نون زبرنا نون زبرنا زا دینا آپ بتائیے مدہ ہے یا لین ہے روب مدہ ہے ماشاءاللہ کون سا یا مدا را مدد اور را آگے رلی زبر ربر ریر کی, کی, کی, کی, کی عین وا پش اُن وا نون زبر نون زبر اچھا اس سے پہلے جو لفظ آپ نے پڑھا ہمارے اسکامی نے بتایا کہ یا مدہ ہے اس کے ساتھ الف مدہ بھی ہو رہا ہے لفظ زا ہین آپ مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں جو پچھلا لفظ پڑا گیا اس میں الف مدہ بھی ہے زا اور پھر ہی دی دال کے ساتھ یا ہے یا مدہ بھی ہے ٹھیک ہے اب جو لفظ ہم نے پڑھا را کی اس کے قواعد بتائیے اس کے اندر الف مدہ اور واو مدہ ہو رہا ہے الف سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے الف مدا اور واؤ سے پہلے پیش ہے اس لیے واؤ مدا ہو رہا ہے سبحانوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے سبحان اللہ اگلا لفظ عین یا زیر آئی زیر سی کھڑا زبر سا میم واؤ پیشموشمو کھڑا کھڑا موسی موسی ان دونوں الفاظ میں اسٹمب بھائیوں کو ارس کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کیجیے کہ عئیسا موسی تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی حرکت جو لگی ہوئی ہے سین کے اوپر دونوں جگہ پر اس کے بعد یا ہے تو یا ہم لکھنے میں تو لکھیں گے لیکن اسے پڑھیں گے نہیں, نہیں سائلنٹ یوں سمجھ لیجیے اور عئیسہ میں آئن ساکن سے یا ساکن سے پہلے کیا ہے دیش دیش دیش کیا ہوگا یا مدد کیا ہوگا یا مدہ اور من میں واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے پیش تو کیا ہوگا واؤ مدا دونوں کو ایک گلیف کے برابر کھینچ کر پڑے گا ماشاء اللہ آگے بڑھیے سو پیشو دال پیش دو یہاں پہ بتائیے کون سا گھر ہے یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے مشن کیونکہ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے سہنگ اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے مشن اور را کے نیچے یہاں کے زیر زیر है تو راہ کو بار پڑیں گے سبحان اللہ آگے آ وا یہاں پہ بھی جو آخر میں یا ہے اسے ہم نے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے آگے بڑھئے کبر کا زبر دو زبر لن لام دو, دو زبر, لن قاولن قاولن زبر, قاولن वाँ वाँ زبر قاولن دو زبر من, زبر من मीम मीम دو زبر من قن من جی لن كوم كیا فائدہ ہے یہاں پر واؤن ہو رہا ہے دو جگہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس اور لین کو بغیر کھٹتے بغیر چٹکا دیے معروف پڑتا ہے سبحان زیر میم یا زیر می کابر کا دو زبر تن کا تن جی حضور کتنے قید ہیں اس میں دو قاعدے ہو رہے ہیں ماشاء ایک یاد سے پہلے زیر یا ساکم یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مداح ماشاء اور علی سے پہلے زبر ہے تو علیب مدا سہان ان کو ایک علی کی مقدار کھینچ پہ پڑیں گے اللہ پڑھیے میم پیشم نون یا زیرنی نیا زیرنی دو زبر رن دو زبر مونی رن منی رن منی جی کون سا کہاں پر یا مدعا ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہاں پر سے پہلے زیر آ رہا ہے اس لیے یا مدعا ہو رہا ہے ایک الف کے برابر کھیچ کر پڑیں گے سہان آگے بڑھیے شین یا زبر شی شین یا زبر شہی حمزہ دو زیر ان شی ان شی این شی شئی حمزہ دو زبر ایک میں دو زیر ایک میں دو زبر ہے لیکن مشترکہ قاعدہ سملیر قاعدہ کیا ہے یہ شاید سبھائی یا لین کا قاعدہ ہے ماشاء اللہ یاد سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر اس کو نرمی سے پڑھیں گے اللہ اگے بڑھیے ہاں کھڑا زبر ہا ہا واؤ پیش رو پیش رو ہارو ہون زبرنا ہارونا ہی حضرت کون سا کہ یہاں پر واؤ مدا ہو رہا ہے ماشاء اللہ واؤ سے پہلے واؤ ساگن سے پہلے پیش ہے نہیں واؤ ساگن سے پہلے پیش ہے ٹھیک ہے واؤ مدا ہو رہا ہے اس کو کھیچ کر پڑھیں گے کی مقدار سہان لا آگے بڑھیے سیم پیشو سیم پیشو لام یا زبر لئی لام یا زبرل سلئی سولئی میم کھڑا زبر ماں میم زبر ماں سلئی نو زب زب سلئی سلئی جی حضرت اشاد فرمائی یہاں کون سا ہے یہاں <laughs> پر یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یا تاکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف نرمی کے ساتھ سبحان اللہ اب جو لفظ ہے اور یہ تین الفاظ ہیں ان تینوں الفاظوں کو بھاری بڑی پڑھیں گے اور اس کا پھر آخر میں قاعدہ پوچھوں گا یہ شین پیشو شیشو ہا ویس شوہ دال دو دال دو پیش دن شوہ پیشکو آئی واو پیش واو پیش او دال دو پیش دون دال دون دال واو پیش دا وا پیش و پیش ودودن یہ تینوں الفاظ ایک قاعدہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے تینوں یہاں پر واو مدہ ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسی لیے یہ واو مدہ ہے تینوں حروف میں دیکھیے کہ واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے واؤ پیش ہے بیش تو اسی لیے یہاں پر واؤ مدہ ہوگا اور جہاں مدہ ہوگا وہاں پر اسے ایک علیف کی مقدار بھیج کر پڑیں گے, گے, گے ان شاء اللہ اس سبق کا بقیہ حصہ یہ ان شاء آئندہ سلسلے میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں ان قواعد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین, آمین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ان شاء اللہ تمارک و تعالیٰ فیضان سنت ہوگا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 سولا تو السلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی یا حبیب اللہ سلا تو السلام یا نبی اللہ کب صابیا نور اللہ نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مغربی چینل کے ناظرین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 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی علی آل الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم نے بسم اللہ سے آپ در سن رہے تھے اور ایک خوش نصیب والدہ کا واقعہ اور بہار آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں خوش نصیب والدین دنیا کے بجائے آخرت کے معاملے میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ متفکر ہوتے ہیں چنانچہ ایک ایسی سمجھدار ماں نے اپنے بیٹے پر انفرادی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس کی اصلاح کا سامان ہوا یہ ایمان افروز واقعہ سنیے اور جیے جلد پنجاب پاکستان کے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ امی جان طویل عرصے سے علیل تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا انہوں نے اخراجات دے کر مجھے اسرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکیب کی کہ آشقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چھما چھم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفایا بھی کی دعا بھی مانگنا الحمدللہ للہ میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کی فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحتیاب ہو چکی تھی اللہ الحمدللہ عز و جل تلبیتی کورس کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی ماحول سے وابستہ نصیب ہوئی اللہ سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اس کے مدنی ماحول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت ہے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 اخروی تعلیم کے سفر سے روک دیا جس طرح کہ آج کل بھی ہوتا ہے اور جو اسکامی بھائی میری چینل کے ناظرین سن رہے ہیں اور کبھی انہوں نے اپنی اولاد کو خدا نہ کرے قافلے سے روکا ہو تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب نہیں روکیں گے ان شاء کو آشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملتے ملتے رہ گئی وہ برے دوستوں کے ہتھتے چڑھ گیا اور شرابی بن گیا استغفر اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا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 بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے امیر علیہ سنت فرمت ہے کہ اس کی بڑی بہن نے بتایا کہ ایک اسلامی بہن نے رو رو کر دعا کے لیے کہا کہ میرے بیٹے کی اس کا کے لیے دعا کریں ہائے ہائے میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں بیان کر دیتا تو اس کا مذاق اڑاتے آخرش اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرست المدینہ میں جانا چھوڑ دیا اب برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آوارا ہو گیا ہے اتفاق سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اب میں سخت پچھتا رہی ہوں ہائے میرا کیا بنے گا سہبتے سولے تورا سولح کنند سہبتے تولح ترا تولح کنند یعنی اچھو کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین, آمین, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ ماحول میں بخصرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں مدرسے چینل پر ہونے والے برس فیضان سنت میں شریک اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنتوں برے اجتماعات میں شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی قاتلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا سال پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی کے اندر اندر اپنے کے ذمہ کو جمع کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے ایمان کی حفاظت کے لیے کُرن ہے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن بنے گا ہر سائیں بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اپنی اسکا کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسکا کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ کے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبیل الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ سور ملک اب آئیے تباوك الذي بيده الملمك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السعوات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المهر هل ترى من قطور بِالمَشْرِقَاتِ إِنَّ قَلْبَ بَنِيكَ لَيَكَالبُ صَارِخًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَتَجَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّ كُلَّمَا أُلْقِيَ قِيعَهَا فَجاءَ سَأَلَ مُخْتَلَفَتَهَا أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلا فَقَالُوا لَوَّنَا نَسْبَعْ وَنَعْطِلُ مَا قُلَّنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيلِ فَأَيْتَنَفُوا بِنَنْ بِهِمْ فَاسْوَحْطًا لِي أَصْحَابِ السَّعِيلِ إِنَّ الَّذِ لَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِغَيْبِ لَهِنَّ مَصْرَةٍ وَأَجْعَنِ كَبِيرٍ وأسروا قولهم أبجهروا به إنه عليهم بذى ذاك دور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخميل هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فاشوك لمناتبها وكذوا من رسله وإليها النشور أأمنتم السماء لَكُمُ الْأَرْضُ حَتَّىٰ يَبْنُوا مَسَاجِدَ وَرَفَعُوا فِيهَا أَرْكَانًا وَلَٰكِنْ مَن يُرِيدُ الْكُفْرَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَمِنْ جُنُونٍ فِي السَّمَاءِ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من, مِن قَبْلِهِمْ فكيف كان ما ينفذهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي وجواً دولهم ينفركم من دون الرحمن إذي كافرون إلا فيه من هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسرطة بل لتجوء في عدوه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 قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَنٰرَ أَوْ بُعْدٍ سَيَأْتِي أُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ طِينًا هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتُكَذِّبُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ عذاب أليم قل هو الرحمن ومن سعبه وعليه وكلا فتبع لهم من هو من ظلال مبين قل أرأيكم إن أصبح ماءكم دورا فمن يأتيكم بماء معين الله أبدا علی اللہ علی محمد وبارک وسلم الحمد رب اللہ ربینس وسلم علیہ سید رمبیا اب المسلیم مرائے کریم یاحمر ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دیں ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ اول میں ادا کرنے والا بنا دیں جتنے صحیح حاضر ہیں ان سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں جتنے اسلائم حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے سب دعا میں شامل ہیں بلائے کریم یار نہ جانے لاکھوں ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں گے مولا سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب آلی فرما آلی یا سب کی جان مال عزت آگو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت برائے کریں یا اور ہمر رحمین ہمار شیخ تریکت امیر السنت اور تمام علماء کا پر قائم الائم فرما ان کی کہے کے کہ مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دعوت اسلامی کو دن پچیس چھبیسویں ترقی عطا فرم جہاں جہاں پر اس مدرسۃ المدینہ بالغان جو چینل پر آ رہا ہے اسے دیکھ کر مساجد میں اسلام بھائیوں نے ذمہ داران مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ شروع فرما دیا ہے مولا اسے برکت اطاف کامیابی نصیق فرما ہم میں سے ہر ایک کو محلہ تجوید کے ساتھ پرانے پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق تھا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و نبی یا آمنوا علی تسلیم تعلیم عزت عماء السلام علام الحمد رب یا رحم لا الہ الا اللہ رب المین ا